الحمد اللہ وعلى يا نور اللہ اللہ الغمّہ جل ایک صفہ دو سو انہتر پر لکھا ہے بے شک اللہ تعالی اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑے اور جس پر اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و و بارک وسحبی وبارک وسلم اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں قرآن پاک کے متعلق مفید معلومات ہم سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے سلسلے میں قرآن اور توريت کے عنوان سے ہم نے سنا آج کے سلسلے میں عنوان ہے طوريت میں اوساف مصطفى و صحابہ و امت مصطفى حبيب صلی اللہ تعالی علی علی محمد و و تعالى محمدى وبارك وسلم اللہ تعالی نے ہمارے آقا اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی ارفا و عالی شان عطا فرمائی سبحان اللہ ہم اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے ہر آسمانی کتاب میں میرے مستفیٰ کا ذکر خیر ہے تورایت میں بھی اواف مستعفی بیان کیے ہیں سناچی پارا نو سور احراف آیت ایک سو ستاون ارشاد ہوتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويبرئ عنهم اقرهم والاغلال التي كانت عليهم نو سو روی الم الف ترجمہ ایک انز ایمان وہ جو غلامی کریں اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی جس سے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس ٹوریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے تفصر خزائے عرفان میں صد الافاظل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں طور تو و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت و نبوت لکھیں پائیں گے حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن امر اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کی جو طورت میں مذکور ہیں انہوں نے پڑھنا شروع کیا اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد اور مبشر اور نذیر اور امیوں کا نگے بان بنا کر تم میرے بندے اور میرے رسول ہو میں نے تمہارا نہ متوقل رکھا نہ بند خلق ہو نہ سخت مزاج نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہ برائی سے برائی کو دفع کرو لیکن خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرماوے کہ لوگ صدق کو یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکارنے لگیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تویت میں جو ہمارے آقا کے اوساف وہ بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عطا اللہ تعالیٰ سے بیان کیے میں ہمارے آقا کو شاہد لکھا مبشر لکھا نذیر لکھا نگان لکھا رسول لکھا متوقع لکھا خوش اخلاق لکھا اور یہ صفت لکھی کہ آپ برائی سے برائی کو دفاع نہیں کریں گے خطا کروں کو معاف کریں گے ان پر احسان فرمائیں گے اور آپ کی برکت سے قوم و ملت کو صحیح راستہ نصیب ہوگا اور مزید کا لکھا سنی اور ایمان تازہ کیجیے تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا اور بہر کان شنوا اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں اور حضرت احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں توراید شریف کا یہ مضمون منقول ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرمایا طوریت میں, میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا اور ہر خل کے کریم اطا فرماؤں گا اور اطمینان نے و وقار کو ان کا لباس بناؤں گا تعات و احسان کو ان کا شعار کروں گا تقویٰ کو ان کا ضمیر اور حکمت کو ان کا راز اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت اور افو و کرم کو ان کی عادت اور عدل کو ان کی سیرت اور اظہار حق کو ان کی شریعت اور ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا احمد ان کا نام ہے صلی اللہ تعالی علم محمد فرمایا خلق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت گمنانی کے بعد رفات و منزلت عطا کروں گا اور ان کی برکت سے قلت کے بعد کفرت فقر کے بعد دولت تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا انہیں کی بدولت مختلف قبائل غیر مشتبہ خواہشوں اور اختلاف کرنے والے دلوں میں انفر پیدا کروں گا ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا ایک اور حدیث میں توڑیب شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف منقول ہے میرے بندے احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و عظیمہ جائے ہجرت مدینہ طیبہ زاد اللہ شرف ام و تعظیمہ ان کی امت ہر حال میں اللہ تعالی کی کثیر حمد کرنے والی ہے یہ چند نقون احادیث سے پیش کیے گئے مفتی صاحب فرما رہے کتب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت صفت سے بھری ہوئی تھی کتاب ہر تر میں یعنی ہر دور میں ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے ان کی بڑی کوشش مسلط رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑے تو ایک وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھی اس لیے انہیں کچھ دشواری نہ تھی لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے باوجود بھی موجودہ زمانے کی بائبل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی ہے جسے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مٹھی مٹھے اسلام بھائیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے مادری چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ سلاط و سلام کا امتی بنایا تو ہمارے آقا علیہ و سلام کی نعت و صفت ہر آسمانی کتاب میں مذکور ہے ہمارے آقا علیہ و سلام ان سے سخت تکلیفیں دور کرنے کے لیے تشریف لائے تو کے احکامات کے مطابق ان کی شریعت میں کیا تھا مصالح سلا تو اسلام کی شریعت میں جیسے توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا تو جو توبہ کرے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو راضی خوشی کا قتل کروا لے جن اعضا سے گناہ صادر ہوں ان کو کاٹ ڈالنا یہ شریعت میں تھا اور احکام شاقہ کیسے تھے بدن اور کپڑے کے جس مقام کو نجاست لگی اس کو کینچی سے کاٹ ڈالنا غریمتوں کو جلانا کفار سے جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں نا تو جو مقابلہ ہوتا وہ غنیمت ان کے لیے حلال نہ ہوتی تھی بلکہ اس کو آگ لگا دی جاتی تھی گناہوں کا مکانوں کے دروازے پر ظاہر ہونا بنی اسرائیل جب گناہ کرتے تھے ان کے مکانوں کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ یہ کرتوت ہے اور سبحان اللہ میرے آقا اکالط اسلام کے صدقے میں ہمیں آسانیاں نصیب ہو گئے تو آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو اعتراف کرے آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دیکھیے بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں تو ہمیں کاٹنے کا حکم نہیں صرف دھونے کا حکم ہے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ میرے لیے صنعت کاری سال ہے وہ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ہمیں سیکھ جائیں مسلمانوں کو بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد ہے مسلمانوں کو جسے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم اور دیکھیے کہ زمینت سمت کے لیے حلال ہے اور ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ مکانوں کے دروازے پہ لکھے نہیں جاتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے اکالط اسلام کی اطبان سے فرمایا تفسیر پھر عرفان میں اس عائد کے تحت حکیم الامت مفسر شہر نے لکھا اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عصاف حمیدہ حمیدات اور انجیل میں مذکور تھے یعنی لکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے بنی اسرائیل جانتے تھے پہچانتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل ان کتب میں تفصیل دار مذکور تھے اس جگہ رب ازدم جلد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سات فضائل موسیٰ علیہ السلام کو سنائے کتنے فضائل سات فضائل تو بے شمار ہیں اس موقع پر سات فضائل مسال اسلام کو سنائے وہ نبی ہیں امی یعنی ماں کے شکم سے علم والے ہیں ماں کے شکم سے ہی علم والے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کی سکھائے سے اچھی باتوں کو حکم فرمانے والے بری باتوں کو حرام فرمانے والے مشکل کشا حاجت رما دافع سے بلا سا ہی بے جد و اتا ہے حبیب صلہ تعالی علام کے شان ہمارے اکالی اسلام کی خلق سے اولیا اولیا سے رسول اور رسولوں سے ہمارا ندی اپنے مولا کا پیارا ہمارا ندی دونوں عالم کا دولہ ہمارا ندی سلو صل الحبیب صلی اللہ تعالی عالم تو ریتن جھیل میں صحابہ کرام شان کا بھی بیان ہے چنانچہ پارہ چھبیس سور فتح آئے انتیساد ہوتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے یہ ان کی صفت تو میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی یعنی موٹی ہوئی پھر اپنی ساتھ پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشیش اور بڑے ثواب کا تو ہمارے عقلی سلاط اسلام اللہ کے رسول ہیں اور سرکار علیہ سلاۃ اسلام کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں کیسے سخت ہیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علی لکھتے ہیں جیسے شیر شکار پر سخت ہے کفار کے ساتھ صحابہ کا تشدد کیسا تھا کہ اس حد تک لحاظ رکھتے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے کپڑے کسی کافر کے کپڑے سے نہ لگنے پائیں اور آپس میں بڑے مہربان تھے محبت کرتے تھے کیسے جیسے باپ بیٹے میں محبت ہو اور یہ صحابہ کی محبت اس حد تک پہنچ گئی جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فتح محبت سے ہاتھ ملائے اور معائنکا کرے صحابہ اکرام کثرت سے نمازیں پڑھتے نمازوں پر مداومت رکھتے یعنی ہمیش کی اختیار کرتے اور ان کی علامت کیا ہے کہ روز قیامت ان کے چہروں سے تابع ہوگا سجدوں کے نشان سے یہ پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالی کے لیے بہت سجدے کیے ہیں اور یہ بھی کہا گیا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام ماہے شبے چہار دہم یعنی چودویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا اٹا کا کالج شب کی دراز نمازوں سے ان کے چہروں کو نور نمایاں ہوتا ہے حدیث شریف میں جو رات کو نماز کی کثرت کرتا ہے صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ گرد کا نشان میں سجدے کی علامت ہے تو یہ جو خصوصیات ہیں یہ زالی کا ما فال فت تو ما فال فی ال کون سی صفت کہ یہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم ملیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں اور ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے یہ صحابہ کی صفات طوریت میں بھی مذکور ہیں اور انجیل میں بھی مذکور ہیں اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مثال کون سی مثال کہ جیسے کھیتی اس نے پٹھا نکالا ایک پودا نکلا کمپل نکلی پودا بنا پھر وہ اس کی جو کمپل تھی موٹی ہوئی دبیز ہوئی اور پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تو کسانوں کو بھلی لگتی ہے فرماتی یہ مثال ابتدا اسلام اور اس کی ترقی کی بیان فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا اٹھے اکیلے اٹھے پھر اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے مخلصین اصحاب سے تقویت دی موتی صاحب لکھتے ہیں قطاعہ نے کہا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی وہ نیکیوں کا حکم کریں گے بدیوں سے منع کریں گے کہا گیا کہ کھیتی حضور ہیں اس کی شاخیں اصحاب اور مومنین اور تفصیل نور الرفان میں مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مد و مناقب تورات رات و انجیل میں ذکر کی گئی خصوصیت سے ان کی یہ مثال ان دونوں کتابوں میں ذکر ہوئی تھی جو یہاں بیان ہو رہی ہے معلوم ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف طورت و انجیل میں تھی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی طوریت اور انجیل میں مذکور تھے صلی کیا شان ہمارے آقا کی اور آقا کے صدقے میں آقا کے صحابہ کی بھی کیا خوب شان تورات کی تختیوں میں پیارے آکالی سلاط والسلام کی اور آپ کے صحابہ کی شان آپ نے سنی مزید سنیے کہ امت اور مصطفیٰ کی شان تورات میں کیا بیان ہوئی چنانچہ عظیم معرضخ محدث مفسر حافظ الحدیث حافظ قرآن حضرت امام جلال الدین سیتی شافعی علی رحمۃ اللہ کافی بیان کرتے ہیں امام اب بن حمید امام ابن ابی حاتم اور امام ابو شیخ نے قطابوں سے روایت کیا حضرت السلی مساک علیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام نے کہا یارب میں نے تورات کی تختیوں میں پڑھا ایک امت سب سے بہترین امت ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور موض سے منع کریں گے اور اللہ تعالی پر ایمان لائیں گے یا اللہ ان کو میری مت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا یار میں نے تورات میں پڑھا ایک امت پہلی کتاب اور آخری کتاب پر ایمان لائے گی اور گمراہوں سے قتال کرے گی حتیہ کہ کانے قبضات سے قتال کرے گی تو ان کو میری امت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا میں نے تورات میں پڑھا ایک امت اپنے صداقات کو کھائے گی اور اس کو اس پر عزر ملے گا یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے, بیٹے اور مدن چینل کے ناظرین جو پہلی امتیں تھیں جب کوئی شخص صدقہ کرتا یعنی اللہ کے نام کچھ دینا اس کا یہ صدقے کا مطلب یہ اس کا وہ صدقہ قبول ہو جاتا تو اس کی علامت کیا ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور صدقے کو کھا لیتی اور اگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا تو پر رہتا درندے کھا جاتے پرندے کھا جاتے اور اللہ تعالی نے ہمارے غرباء کے لیے اغنیاء کے صدقے کو حلال فرمایا اور اس کی تخفیف اور تخفیف فرمائی یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے حضرت سیمہ موسق علیم اللہ علیہ نبی جناح نے بارگاہ و میں بار گائے الہی میں اس کی یارت میں نے توراط کی الواح میں پڑھا اس امت کا جب کوئی شخص کسی نیکی کا ادا کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرے تو اس جیسی دس نیکیوں سے لے کر سو سو نیکیاں اور اس کی دگنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اللہ عز و جل امت کو میری امت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یار میں نے تورات کے الواع میں یہ پڑھا اس امت کا کوئی شخص جب کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے اور جب وہ عمل کر لے تو پھر اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے یا اللہ عز و جل اس امت کو میری امت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا یار میں نے تورات کے الواہ میں پڑھا وہ امت لوگوں کی دعوت قبول کرے گی اور ان کی دعا قبول کی جائے گی ان کو میری امت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے پھر مسا تلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ سلاۃ وسلام میں عرض کی یا اللہ مجھے امت احمد بنا دے فرمایا میں تم کو دو ایسی چیزیں دے رہا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں دی میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ فضیلت دی ہے یہ ایک چیز ہے پھر علیہ السلام راضی ہو گئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ موسا کی قوم سے ایک امت ایسی ہوگی جو حق کے ساتھ ہدایت دے گی اور حق کے ساتھ عدل کرے گی پھر موسا علیہ السلام مکمل راضی ہو گئے یہ تفسیر امام ابن ابی ہاتم جلد پانچ صفحہ پندرہ سو چونسٹھ حدیث نمبر ہے آٹھ ہزار نو سو پینسٹھ مدنی چینل کے ناظرین مزید سنیے تفسیر در منصور جلد تین سفا پانچ سو باون پانچ سو پچپن حضرت امام ابو شریف نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا حضرت سعیدما مستاط علی مبیٰ علیہ صلاحت وسلام نے جب تورات میں ان خصوصیات کو پڑا جو اللہ تعالی نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی ہیں تو رب عز و جل سے عرض کی یارب وہ کون سے نبی ہیں جن کو اور جن کی امت کو تو نے اول و آخر بنایا فرمایا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی امی حرمی عربی تیانی ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی امی عربی حرمی تیانی ہے وہ کابر بن اسماعیل کے اولاد سے ہیں ان کو میں نے معاشر میں اول بنایا اور ان کو میں نے دنیا میں آخر بنایا ان پر رسولوں کو ختم کر دیا موسا میں نے ان کی شریعت کے ساتھ تمام شرائط منسوخ کر دیا اور ان کی کتاب یعنی کورا نے پاک وہ تمام کتابوں کو ان کی کتاب کے ساتھ تمام کتابوں کو اور ان کی سنت کے ساتھ تمام سنتوں کو اور ان کے دین کے ساتھ تمام ادھیان کو منسوخ کر دیا کہا یاربل بے شک تم نے مجھے منتخب کیا مجھ سے کلام فرمایا میں بے شک تم میرے سفی ہو اور وہ میرے محبوب ہیں قیامت کے دن میں ان کو بلندی پر اٹھاؤں گا اور ان کے حوص کو سب سے بڑا حوص بناؤں گا اور ان کے حوص پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے اور ان کے پیروکار یعنی سب سے زیادہ ہوں گے عرض کی یارب از اجل تو نے ان کو مکرم اور مشرف بنایا فرمایا اے مسا مجھ پر حق تھا کہ میں ان کو مکرم بناتا اور ان کو اور ان کی امت کو فضیلت دیتا کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے اور میرے تمام کلمات پر ایمان لائیں گے اور میرے تمام غائب پر ایمان لائیں گے آہ آہ آہ عرض کی یارب از اجل یہ ان کی نعت ہے فرمایا ہاں نات تعریف کہا یار تو نے ان کو جمعہ ہبا کیا ہے یا میری امت کو فرمایا بلکہ جمعہ ان کے لیے ہے نہ کہ تمہاری امت کے لیے اس امت کی فضیلت جمعے کے ساتھ بھی ہے میں نے تورات میں ایک امت کی یہ صفت دیکھی ہے کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے وہ کون ہیں کیا وہ بنی اسرائیل ہیں یا کوئی اور ہیں فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے آثار سے قیامت کے دن ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے عرض کی یارب عزوجل میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک قوم پل سراج سے بجلی اور آنی کی طرح گزرے گی وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یارب عزوجل میں نے تورات میں پڑھا ایک قوم پانچ نمازیں پڑھے گی وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یارب ارض میں نے تورات میں پڑھا ایک قوم کے نیک لوگ بدکاروں کی شفاعت کریں گے وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کہا یار میں نے تورات میں پڑھا ایک قوم کا کوئی شخص کوئی گناہ کرے گا جب وضو کرے گا تو اس کا گنا بخش دیا جائے گا اور جب وہ نماز پڑھے گا تو بغیر کسی گناہ کی نماز پڑھے گا وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارض کی یارب عرض اجل میں نے تو رات میں پڑھا ایک قوم تیرے رسولوں کی تبلیغ کی دواہی دے گی وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یار میں نے تورات میں پڑھا ایک قوم کے لیے مال غنیمت کو تو ہلال کر دے گا جو دوسری امتوں پر حرام تھا وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یارب از وجل میں نے تو رات میں پڑھا ایک قوم کے لیے تمام روئے زمین تیم کا اعلیٰ اور مسجد بنا دی جائے گی وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے میرے رب ازل میں نے تو رات میں پڑھا ایک قوم ایسی ہوگی کہ اس کا ایک آدمی پچھلی امتوں کے تیس آدمیوں سے افضل ہوگا وہ کون ہے فرمایا و امت احمد ہے کہا یارب میں نے تو رات میں پڑھا یہ کون تج سے محبت کرے گی تیرے ذکر میں پناہ لے گی تیری خاطر غزم میں آئے گی وہ کون ہے فرمایا وہ امت احمد ہے کہا یار میں نے تورات میں پڑھا ایک قوم کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے سوچ ان کو بلے لگائیں گے وہ کون ہے فرمایا امت احمد ہے کہا یار میں نے تورات میں پڑھا ایک قوم کے نیک لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور ان کے درمیانی طبقے کے لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا ان کے ظالموں کو بخش دیا جائے گا وہ کون ہیں؟ ہے فرمایا امت احمد ہے چلو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا امت مصطفی کی خصوصیات کیا ہیں جو طوریت میں ذکر کی گئیں کہ سب سے پہلے جنت میں یہ امت داخل ہوگی نبیوں اللہ میں سب سے پہلے ہمارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور امتوں میں سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کفیتا برود میں ہے جائیں جب تک غلام خود ہے سب پر حرام مل تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود البیب اللہ حرم محمد اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی برائد سے منع کرے گی اللہ پر ایمان لائے گی اور پارا چار سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر ایک سو دس میں ذکر ہے تم تم خیرو خلا مرون وطن ترجمائی کنزول ایمان تم دہتور ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو ابو شاید کا شان نظول سماج فرمائیے چناتے خزان عرفان میں یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وحد بن یہودا نے حضرت عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالیٰ وغیرہ صحابہ رسول سے کہا ہم تم سے افضل ہیں ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے جس کی تمام دعوت دیتے ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تم لے توڑو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو سبحان اللہ سلو الحبیب سحان اللہ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلی کتابوں پر اور آخری کتاب پر ایمان لائے گی صدقات کھائے گی صدقات پر ان کو اجر ملے گا اور نیکی کے ارادے پر نیکی کا سواب ملے گا نیکی کے عمل پر کم سے کم دس سات سو نے اس سے بھی زیادہ جتنی اللہ تمہارے گا تعالیٰ چاہے اللہ اوم یشا اور اس امت کے خصوصیت اور ایک شریف میں یہ بھی بیان کی گئی کہ امت مصطفی کا کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے گا لکھا نہیں جائے گا جب تک عمل نہ کر لے نیکی کے ارادے پر سوا ملے گا گناہ کے ارادے پر آزاد نہیں ملے گا گناہ نہیں لکھا جائے گا ایک وزیلت یہ بھی لکھی گئی کہ یہ امت دعوت قبول کرے گی ان کی دعا قبول کی جائے گی اس امت کی ایک خصوصیت جمعہ بھی ہے <تصفح> میں جاتا نہیں سلاط اسلام نے فرمایا جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو اور سبحان اللہ یہ امت قیامت کے روز وضو کی روشنی سے پہچانی جائے گی کہ آزائے وضو چہرہ ہاتھ اور سر پہ بسا کرتے ہیں پیر دھوتے ہیں نمازی مسلمان تو قیامت کے روز آزائے وزو چمکتے دمکتے ہوں گے اور فتح و رضوی شریف کے جلد تیس صفحہ دو سو بارہ پر ہے کہ امتیں کہیں گی قریب تھا کہ یہ تو ساری کی ساری امت اہمیا ہو جائے دوسری امت تو یہ کہیں گی سبحان اللہ کے مت پل پلسرات سے یہ امت بجلی اور آندھی کی طرح گزر جائے گی بجلی اور آندھی کی طرح گزر جائے گی پل پلسرات کی دہشت یہ رسالا میرے شیخ طریقت کا اس کا مطالعہ کیجئے سو پتہ چلے کہ پل پلسرات کیا ہے اس سے گزرنے کی کیفیت کیا ہوں گی پانچ نمازیں اس امت کی خصوصیت ہے اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نیک لوگ بدکاروں کی شفاعت کریں گے قیامت کے روز علماء شفاعت کریں گے قیامت کے روز حافظ شفاعت کریں گے قیامت کے روز شہید شفاعت کریں گے قیامت کے روز حاجی شفاعت کریں گے قیامت کے روز اولیاء شفاعت کریں گے قیامت کے روز صدیقین شفاعت کریں گے قیامت کے روز انبیاء شفاعت کریں گے اور میرے اکالی صلاحت السلام کے سر اقدس پر تو شفات قبرا کا تاج سجا ہوگا اس امت کی یہ فضیلت بھی ارشاد ہوئی طور شریف میں کہ امت مستفاق کا کوئی شخص وضو کرے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اللہ یاد رکھیے بسم اللہ والحمدللہ للہ پڑھ کر وضو کیا جاتا ہے تو سارے اعضاء بدن سے گناہ دھل جاتے ہیں اللہ اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جن جن اعضا پر وضو کا پانی گزرے گا وہی دھلیں گے وہی گناہوں سے پاک ہوں گے رسولوں کی تبلیغ کی گواہی مالے غنیمت کا حلال ہونا اور روئے زمین پر تیمم اور مسجد بنا دی گئی اس امت کے لیے یہ بھی اس امت کے لیے فضیلت ہے اللہ قیامت اللہ کے کرو اس امت کے نیک لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے درمیانی طبقے والے آسان حساب کے ساتھ اور اس امت کے گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا ٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ہم کچھ اس کو ہم دہرا لیتے ہیں اور پھر مدنی بہار سن کر اس سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے مدنی بہار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں صلو علی صلو اللہ صلو اللہ علی محمد بارکا میرے شیخ طریقت کی بہت ہی عظیم اور پیاری کتاب ہے غیبت کی تباہ کاری اس میں غیبت کے بارے میں بتایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ جو پڑھیں گے بہت ساری معلومات آپ کو نصیب ہوں گی صفحہ نمبر چھیانوے سلطان آباد باول مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہمارے علاقے میں غیر مسلم جن کی عمر تیس سال تھی دوستوں کے ساتھ موجود تھے جن میں کچھ مسلمان بھی تھے آج کل کے اکثر نوجوانوں کی طرح یہ لوگ کیبل پر فلم ڈرامے دیکھا کرتے تھے چودہ سو انتیس میں ہجری رمضان میں جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تو کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہوئے اس غیر مسلم نے جس کی عمر تیس سال تھی جب یہ سلسلے دیکھے تو بڑے اچھے لگے اب وہ اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھا کرتا مدری چینل کی برکت سے آخر کار وہ کفر کے اندھیرے سے نجات پانے اور اسلام کے نور سے اپنے دل کو چمکانے کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدین حاضر ہوا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر ہزاروں اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین کے سامنے سرکار غسر اعظم کا مرید ہو کر قادری رضوی اور عطاری بن گیا یہ تاریخ کا اس منی لکھا میں خود ارض کر رہا ہوں نماز باجماعت کی پابندی شروع ہو گئی چہرے پر داڑھی شریف سجالی کبھی کبھار سبزی ماما شریف سر پر سجا کر فیض بھی لوٹنے لگا دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ بالغان میں پرانی مجید پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تہرائے مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنت و رجتمامی بھی شریک ہوا اللہ تعالی ان کو اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے آمین, آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے مدنی چینل ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے مدنی چینل حق بیاں کرنے میں بھی بے بات ہے مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطان رنجور ہے مغموم ہے دیکھیے اسلام قبول کرتے ہی مدرسۃ المدینہ بالغان میں انہوں نے قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیا وہ مسلمان جو مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے انہیں غور کرنا چاہیے اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو پہنے کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پڑھنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے آمین باہم نبی ضلع صلی اللہ علیہ